وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار علم کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی تھی اور علم کے فضائل پہ آج بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی کتاب کے مؤلف نے علم کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چنانچے کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ علم کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ مسلاۃ کی وراثت ہے علم کن کی وراثت ہے انبیاء کرام علیہ مسلاط والام کی چنانچے انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام نے اپنی وراثت میں درم نہیں چھوڑے دنار نہیں چھوڑے بلکہ وہ صرف اور صرف علم چھوڑ کر گئے تو جس نے علم لے لیا تو اس نے انبیاء کلام علی مسلاۃ اسلام کی وراثت میں سے بہت حصہ بہت سا حصہ لے لیا کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں وہ کہتے ہیں آپ اس وقت پندرہویں صدی میں ہیں کون سی سدی میں ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ علم حاصل کر کے پندرہویں صدی میں آپ نبی علی حس اسلام کے وارث بن سکتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن وارث کب بنیں گے جب آپ وہ علم حاصل کریں گے جو نبی علی حس اسلام چھوڑ کر گئے اور آپ جو علم چھوڑ کے گئے وہ کس کا علم ہے قرآن کا علم احادیث کا علم سائنس کا علم آپ چھوڑ کر نہیں گئے میڈیکل کا علم آپ چھوڑ کر نہیں گئے اور کل بھی کتاب کے مولف نے کہا تھا کہ آپ وہ علوم بھی حاصل کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ علم جس کی قرآن پاک میں اور نبی علی اسلام کی حدیث میں بار بار ترغیب دی گئی ہے وہ, وہ علم ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے اور وہ ہے قرآن و حدیث کا علم تو برہرال علم کی پہلی فضیلت کیا ہے جی یہ انبیاء نام کی وراثت ہے پہلی فضیلت کیا ہے کہ امبیائی کے نام کی وراثت ہے آپ اس صدی میں بھی نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے وارث بن سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم باقی رہتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے علم باقی رہتا ہے اور مال ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اگر فوت ہو جائیں آپ کا چھوڑا ہوا علم تب بھی باقی رہے گا اور آپ کا مال ختم ہو جائے گا کسی اور کے قبضے میں آ جائے گا آپ کو لینا دینا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا مال آپ کی زندگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ علم فوت ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں یہ دیکھیے کہ ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر صحابہ کلام میں سے ایک تھے کن صحابہ کے میں سے تھے کس صحابی کی بات ہو رہی ہے رہ کہتے ہیں اتنے فقیر تھے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب انہیں بے ہوشی کا دورہ پڑتا تو زمین پہ گر جایا کرتے تھے بےوش ہو جاتے زمین پہ گر جاتے کیا کوئی بیماری ہے نہیں بھوک ہے کھانا نہیں ملا یہ فکیر صاحبی ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کل لوگوں کے ماں حس ابو حرا کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں ان کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے تو ابو حرا رضی اللہ علیہ کو ان تمام لوگوں کے ادر و ثواب کا حصہ ملتا ہے جو ان کی بیان کردہ حدیث سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج بھی مسجد کے مولوی صاحب جب حدیثیں بیان کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام سے صحابہ کلام سے جناب ابو ہریرا نے ہم تک پہنچائی ہیں اب جب وہ حدیث بیان ہوتی ہے اس پہ کوئی عمل کرتا ہے اس حدیث پہ عمل کر کے کوئی کسی بھی طریقے سے ثواب لیتا ہے جناب ابو ہریرا کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اگر آپ کو دس نیکیاں ملی ہیں تو ان کو بھی دس نیکیاں نہ آپ کی نیکیوں میں کمی نہ ان کی نیکیوں میں کمی یہ علم ہے علم کی بدولت جناب ابو ہریرا پندرہ سو سال بعد بھی ثواب لے رہے ہیں یہ علم ہے یہ علم ہے کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ علم باقی رہتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے پھر کتاب کے مولب کہتے ہیں اس لیے اے علم کے متلاشی علم کی جستجو میں نکلنے والے علم کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادامات جب انسان فوت ہوتا ہے ان قطع اللہ من اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین طرح کے اعمال کے کون سے نمبر ایک صدقت جاریہ کون سے صدقہ صدقہ جاریا عام صدقانی ایک مسکین کو آپ نے اپنی زندگی میں کھانا کھلایا اس نے کھانا کھا لیا کہانی ختم ہوئی یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ نے کہیں پہ کنواں کدوا دیا اب لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ نے مسجد بنوا دی لوگ ایک صدی دو صدی تین صدیوں چار صد نما پڑھتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا تو جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا ثواب فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے او مین تفاوی اور ایسے ہی دوسرا وہ عمل جس کا ثواب بعد میں ملتا رہتا ہے وہ کوئی علم ہے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس کی مثال کیا ہے وہی زبر کی مثال امام بخاری کی مثال بخاری شریف کس نے لکھی ہے امام بخاری نے اس پہ کیا ہے حدیثیں ہیں کس کی بیان کردہ نبی علیہ السلات و کی ہم سب حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مشیت سے جناب ب... امام بخاری کو ان کا ثواب مل رہا ہے یہ ہے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ کہیں گے ہم تو امام بخاری نہیں بن سکتے آپ بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں آپ کے محلے کے لوگ رشتے دار ان کو ایت الکرسی نہیں آتی آپ اس کی تلاوت سکھا دیں انہیں ایت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا آپ اس کا ترجمہ پڑھا دیں انہیں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی آپ بسم اللہ یاد کروا دیں آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کا پوتا تین سال کا بسم اللہ یاد کروائے اسے اب وہ چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال بسم اللہ پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا تو یہ سواب آپ کو ملتا رہے گا اور گانا سکھانے پہ کتنا سواب ملے گا صاحب جی کسی جی؟ کو سورہ فاتح کی تلاوت سکھا دیں سورہ فاتح کا ترجمہ سکھا دیں کسی کو وہ نماز سکھا دیں جو نبی علیت اسلام نے ادا کی ہے جب تک وہ یہ نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا آپ قبر میں جا چکے ہوں گے وہ بعد میں نمازیں پڑھے گا آپ کو سواب ملے گا وہ اپنی اولاد کو یہی طریقہ سکھائے گا ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا تو علم کا یہ کام اس کے ذریعے ثواب آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ امام بخاری نہیں بن سکتے ٹھیک ہے میں اور آپ جناب ابو رحران نہیں بن سکتے لیکن تھوڑا بہت یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں ایک آدمی شرک پہ ہے آپ اس سے روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو کریں اسے قائل کریں کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اسے توحید پر لے کر آئے اسے دلائل دیں اسے قائل کریں ایک آدمی بدعات کا انتخاب کر رہا ہے آپ اس کی بدتوں سے جان چھوڑائیں اب جب تک اسی دے راستے پہ رہے گا آپ کو بھی انشاءاللہ شاء ملتا رہے گا اور تیسرے نمبر پہ او والا دن سال ہین آپ کے فوت ہونے کے بعد تیسرا وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ کو سواب ملتا رہے گا نیک اولاد چھوڑ کر جائیں کون سی اولاد آپ نے کیا کہا ہے نبی السلام کے کی لفظ کیا ہے او والا دن سال صالح اولاد نیک اولاد یا ڈاکٹر اولاد سائنسدان بیٹا نہیں کیا کہا آپ نے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اولاد تیار کرنا ہوگی اور اس کی تیاری کب شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے شادی سے پہلے یا اللہ مجھے نیک بیوی دے شادی کے بعد ربی رب حبلی من یا اللہ مجھے صالح اولاد دے نیک اولاد دے اب بچہ پیدا ہو چکا تین سال کا ہے آپ نے بسم اللہ پڑھانی شروع کر دی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اب یہ الفاظ آپ سکھا رہے ہیں پھر صبح فاتح آپ نے پڑھا دی پھر ایسل کرسی سکھا دی پھر صبح و شام کے اذکار سکھا دیے پھر پانچ نوادوں پہ لگا دیا پھر تلاوت سکھانی شروع کر دی یہ آپ نیک اولاد تیار کر رہے ہیں ڈاکٹر بنائیں کوئی اعتراض نہیں سہزان بنائیں کوئی اعتراض نہیں لیکن وہ ڈاکٹر جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو وہ سینسدان جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو جو نیک ہو پکا نمازی ہو توحید پہ ہو شرک و بجاج سے دور رہنے والا ہو تو یہ نیک اولاد جو ہے یہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی تو آپ کو قبر میں جانے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہے گا اب آپ نیک بیٹا چھوڑ کر جائیں گے وہ نیک بیٹا آگے اپنا ایک نیک بیٹا تیار کرے گا اور دعائیں کیا ہوگی بعد میں یا اللہ میرے جتنے بڑے ہیں سب کو معاف کر دے تو آپ کا پانچویں نمبر پہ جو پوتا ہے چھٹے نمبر پہ ہے ساتویں نمبر پہ ہے اس کی دووں کو فائدہ ہوتا رہے گا لیکن اگر آپ دوسرے راستے پہ چل پڑیں آپ نے کہا جی کسی طریقے سے میں نے بیٹے کو کسی یورپی ملک میں پہنچانا ہے پھر ہی مسائل حل ہوں گے یہاں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں وہاں پہ کیا جی وہاں پہ جنت ہے اب بیٹا آپ کا وہاں پہ, پہ پہنچ گیا اس جنت میں فہاشی بے حیائی بدکاری سود الہاد، اسلام کے خلاف شکو و شبہات وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی اسلام پہ رہا اس کا بیٹا عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا یا سکھ ہو گیا وہ بچ گیا تو تیسری نسل یا چوتھی نسل اب یہ یورپ بھیجنے والا کون تھا یہ آپ تھے یہ غلط بنیاد رکھنے والے کون تھے آپ نے اپنے بیٹے کو دینی ماحول سے نکال کر مسلمانوں کے محول سے نکال کر کافروں کے ماحول میں پہنچایا اس لیے میرے بھائی دھیان سے توجہ سے آخرت کی فکر کریں اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کریں جو سلوک آپ کے لیے دنیا میں مفید ہو آخرت میں مفید ہو تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ علم کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی جی صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے چلے جی نمبر تین کہتے علم کے فضائل میں سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ صاحب علم علم کی حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے نا کیوں جی کنڈیاں لوہے کے دروازے دیوار کے اوپر تار لگائیں یہ کس کی حفاظت ہو رہی ہے اگر مال جا بڑھ گیا تو بینک میں اکاؤنٹ گھر کے باہر سکوٹی گارڈ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ مال کی حفاظت اور علم کی علم کو کوئی خطرہ ہے بلکہ کتاب کے ملب ابھی بیان کریں گے علم آپ کی حفاظت کرے گا مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتی ہے اور علم کس کی حفاظت کرے گا آپ کی حفاظت کرے گا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے تو علم کہاں پہ ہوتا ہے کہتے ہیں دل میں ہوتا ہے کتاب کے مطلب کہہ رہے ہیں علم کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اور دل میں چونکہ علم ہے اسے کسی سندوک کی ضرورت نہیں ہے کسی چابی کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ دل میں محفوظ ہے وہ آپ کے نفس میں محفوظ ہے اور اسی وقت وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے آپ کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے علم آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے یہ کہ کام شر کیس سے قریب نہ جانا یہ کام بدت ہے اس کے قریب ہے. نہ جانا اولاد کو اسکول اس میں داخل نہ کرنا خراب ہو جائے گی یہ آپ کی کون حفاظت کر رہا ہے علم علم آپ سے تقاضا کرے گا اس کو قرآن سکھاؤ اس کو حدیث سکھاؤ اور جب بیٹے کو حدیث پڑھائیں گے تو حدیث اس سے کہے گی باپ کا احترام کرو حدیث بیٹے سے کیا تقاضا کرے گی باپ کا احترام کرو ماں کا احترام کرو تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے ولا المال لیکن مال جو ہے انت ہو آپ اس کی حفاظت کریں گے آپ اسے کسی صندوق میں رکھیں گے تالوں میں رکھیں گے اور تالوں کے باوجود صندوق کے باوجود لاکرس کے باوجود پھر بھی آپ کو خطرہ ہی رہے گا تو یہ علم کے کتنے فضائل ہو گئے تیسری فضیلت کیا تھی جو ابھی پڑھی ہے تیسری فضیلت کیا تھی آئی صاحب علم آپ کی حفاظت کرے گا اس کی حفاظت کی سلسلے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا چوتھے نمبر پہ کتاب کے مولوق کہتے ہیں علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم کے ذریعے آپ حق باتوں پہ گواہ بن سکتے ہیں علم کے ذریعے آپ کس پہ گواہ بن سکتے ہیں حق باتوں پہ حق کی گواہی دینے والے آپ بن جائیں گے یعنی کہ آپ گواہ بنیں گے بہت بڑا اعزاز ہے حق معاملہ حق کے معاملات میں گواہی دینا بہت بڑا اعزاز ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سوریہ عمران میں بھائی توجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ ہو کہ خود اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برک نہیں ہے اپنی توحید کی گواہی کون دے رہا ہے خود اللہ دے رہا اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں زمین پہ آسمانوں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق اور سب سے بہترین گواہی اللہ کی گواہی ہے کیوں اللہ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے نہ پہلے آسمان پہ نہ دوسرے آسمان پہ نہ تیسرے آسمان پہ نہ پوری زمین پہ نہ اس ملک میں نہ اس ملک میں نہ سمندر میں نہ جنگل میں نہ صحرا میں کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق تو پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید پہ گواہ کون ہے خود اللہ کون ہے خود اللہ دوسرے میں پہ فرمایا والملائکہ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی گواہ ہیں تیسرے نمبر پہ وہ العلم انسانوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہے وہ بھی گواہ ہیں اللہ نے جہلوں کو یہاں پہ گواہ نہیں بنایا ڈاکٹروں کو نہیں بنایا سائنسدانوں کو نہیں بنایا دین کا علم رکھنے والے شریعت کا علم رکھنے والے اللہ کہتے ہیں وہ بھی میری توحید کے اوپر گواہ ہیں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ دین کے علم حاصل کر کے اللہ کی توحید پہ گواہ بن سکتے ہیں کتاب کے مطلب کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے علم والے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال والے گواہ ہیں کتاب کے مطلب کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے علم والے گواہ ہیں یہ نہیں کہا مال والے گواہ ہیں تو کہتے ہیں علم کی تلاش میں نکلنے والے تمہارے شرف کے لیے تمہارے اعزاز کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ ان میں سے ہیں جو اللہ کی توحید پہ گواہ ہیں گویا کہ آپ فرشتوں کے ساتھ مل گئے اس معاملے میں کہ فرشتے بھی اللہ کی توحید پہ گواہی دیتے ہیں اور آپ بھی اللہ کی توحید کے گواہ ہیں چوتھے نمبر پہ, پہ پانچویں نمبر پہ کتاب کے ملب کہتے ہیں کہ اہل علم ان دو لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء امور جو ذمہ داران ہیں کون ہیں؟ فرمایا جو تم میں سے ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی بات مانو جو تم میں سے ذمہ داران ہیں ان کی بات مانو ان کی اطاعت کرو اب ذمہ داران کون ہے فرمایا نمبر ایک حکمران نمبر دو علماء حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنی ہے علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن حکمرانوں کی اس مسئلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی جس مسئلے میں حکمرانوں کی بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور علماء کی بھی اس مسئلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی جس مسئلے میں ان کا فتویٰ مانتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جہاں علماء کرام کے آرڈر حکمرانوں کے آڈر کے مقابلے میں کوئی ایت یا حدیث نہ ہو وہاں پہ حکمرانوں کی علماء کی اطاعت کی جائے گی تو علماء اور حکمران یہ دو ہیں جن اولیاء امور کہا گیا ہے جو ہمارے امور کے ذمہ داران ہیں جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یادین عامن ایمان والو عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو و رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ہاں جی اللہ کے رسول کی اطاعت مشروط ہے یا غیر مشروط کیا شرط ہے غیر مشروط ہے یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو آرڈر دے دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ اس پہ عمل کرنا ہے غیر مشروط اطاعت ہے اندھی اطاعت جسے کہتے ہیں وہ ال امری ملک اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو ان کی مشروط ہے یعنی کہ ان کی تا تب کی جائے گی جب ان کا آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو یہ شرط ہے یہاں کتاب کے مولم کہتے ہیں کہ اولیاء امور جو ذمہ داران ہیں جن کا اللہ نے صحت میں تذکرہ کیا ہے یہ دو طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک حکمران نمبر دو علماء تو اہل علم جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اللہ کی شریعت بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ کی شریعت کی دعوت دینا اور حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کروانا ان کے علمائے کے نام مسئلہ بتائیں گے نماز پڑھنا کیا ہے واجب ہے اور حکمران کیا کریں گے لوگوں سے کہیں گے دکان بند کرو مسجد میں جاؤ چلو حکمران بتائیں گے اس آدمی کو پر زکات فرد ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس چالیس گائے ہیں زکات لے گا کون بولیے حکمران لے گا جو لے گا غریبوں کو دے گا ذمہ داری کس کی ہے لینے کی حکمرانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے علماء کا بتائیں گے کہ یہ شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے زنا کیا ہے اس کی سزا یہ کہ اس کو سنسار کیا جائے لیکن سنسار علماء کے کریں گے کہ حکمران کریں گے حکمران کریں گے نمبر چھ علم کی فضیلت بتاتے ہوئے کتاب کے مطلب کہہ رہے ہیں نمبر چھ کہ اہل علم وہ ہیں جو اللہ کے دین پہ قیامت تک قائم رہیں گے اللہ کے دین پہ قیامت تک سارے علم والے نہیں لیکن ایک ایک گروپ ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے دین پہ قائم رہے گی لیکن وہ کون ہوں گے وہ علم والے ہوں گے چاہے وہ سارے نہیں ہوں گے لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ علم والے ہوں گے دلیل کیا ہے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا میری خیر و ان قاسم و اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالی دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں دین کا عالم بنا دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں دین کا عالم بنا دیتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ اسے عنایت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس کی نیت خراب ہو تو پھر وہ سمجھ بوجھ اس کے لیے نقصان دے ہوگی اللہ نے خیر کر دی دین کا علم دے دیا اب اس کو چاہیے نیک نیتی کے ساتھ اس دین پہ عمل کرے اس علم پہ عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے فرمایا آپ نے کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون ہے اللہ, اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا دینے والا میں, میں ہوں فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون ہے اللہ جب تک آپ زندہ تھے جو مال اللہ نے آپ کو دیا لوگوں میں تقسیم کرتے کے رہے اس کے بعد فرماتے ہیں ولن تزا اللہ خا متن یہ امت ہمیشہ حق پہ کیم و دہم رہے گی دین پہ قم رہے گی لا درحم من خالف ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے امر اللہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت حق پہ کے دین پہ قائم رہے گی قیامت تک یہ کون سی امت یہ کون ہے امام احمد اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کون سی امام کہہ رہے ہیں جی امام احمد کہہ رہے ہیں علم یقون حدیثی فلاں ادری منہم یہ اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو کون ہے پھر میں نہیں جانتا امام احمد کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت تک حق پہ رہیں گے دین پہ رہیں گے امام احمد کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ اہل حدیث ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو کون ہے پھر میں نہیں جانتا اہل حدیث یا مراد کون ہے حدیث کا علم لینے والے حدیث پہ عمل کرنے والے حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے والے حدیث کو اپنا اوڑنا بچوڑا بنانے والے تو اس لیے میرے بھائیو نجات علم میں ہے اور کون سے علم میں حدیث کے علم میں اور قاضی یاد کہتے ہیں اراد احمد اہل سننا وہ می تقد مذہب اہل حدیث کہ امام احمد نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہے اس سے مراد ہے اہل سنت اور جن کا مذہب اہل حدیث کا مذہب ہو اچھا پہلے نمبر پہ وضاحت ہو جائے اہل سنت سے یہاں مراد کون ہے سنت پہ عمل کرنے والے اہل سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اہل سنت کے نام پہ قبضہ کر لیں اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ احادیث پہ عمل کرنے والے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے آپ کی سنت کو آپ کی حدیث کو ہر چیز پہ فوقیہ دینے والے اسے سپریم لا سمجھنے والے اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاید آپ کو معلوم نہ ہو سعودی علماء کرام سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جس مخصوص ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں شاید پوری دنیا میں وہی مراد ہے اہل سنت ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے سعودی عرب کے علماء کے نام سے آپ پوچھیں آپ کون ہے وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں آپ کے وہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو پتا کیسے چلے گا جب آپ حدیث پہ عمل کریں گے سنتوں پہ عمل کریں گے اور اگر آپ سنت چھوڑ کے بیدات پہ عمل کریں گے حدیث چھوڑ کے شرک پہ عمل کریں گے تو آپ کون سے اہل سنت ہیں تو نام پہ قبضہ کر لینے سے کوئی اہل سنت نہیں ہو جایا کرتا دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا بدعات پہ عمل کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے دین میں بدعات کو داخل کر رہے ہیں تو بہرحال اس سے اور امام بہاری کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے اہل علم کون ہے اور علم کس چیز کا قرآن و حدیث کا تو بات وہی ہوئی جو امام احمد نے کہی ہے کہ یہ جو اپ نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک گروپ ہمیشہ اللہ کے دین پہ رہے گا یہ کون ہے اہل علم کہ کون سا علم حدیث کا علم قران کا علم ساتویں نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان الرسول علیہ الصلات والسلام لم يرغب احدن ان يغبط احدن على شيء من النعم التي انعم الله بها الا على نعمتين هما طلب العلم الحم البی سالین اللہ خدمت اسلام نبی علی اسلاد و اسلام نے صرف دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں, ہی چیزیں, چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان پہ رشک کرنا چاہیے جس آدمی میں یہ دو چیزیں پائی جائیں دو نیمتیں پائی جائیں دو خوبیاں پائی جائیں آپ اس پہ رشک کریں رشک کریں کیا مطلب کہ وہ خوبی اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ آدھے اس کو کیا کہتے ہیں حسد آپ نے رشک کہا ہے کیا مطلب آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جیسے خوبی تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے مجھے بھی دے یہ نہیں کہ وہی میرے پاس آ آدھے تو یہ کون سی دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ رشک کرنا چاہیے نمبر ایک کسی آدمی کے پاس علم ہے اور اس علم پہ وہ عمل بھی کرتا ہے تو آپ رشک کریں کاش میرے پاس بھی یہ دین کا علم ہو اور یہ علم میں بھی پھیلاؤں میں بھی اس پہ عمل کروں دوسرے نمبر پہ فرمایا کچھ تاجر ہے مالدار ہے اس کے پاس مال ہے لیکن سانپ بن کر بیٹھا نہیں ہے خرچ کرتا ہے کس کے لیے اسلام کے لیے مشقوں پہ مدرسوں پہ یتیموں پہ بیواؤں پہ علماء کی خدمت کرتا ہے دین کے طالب علموں کی خدمت کرتا ہے قرآن پاک لوگوں میں تقسیم کرتا ہے کھانا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس پہ بھی آپ رسے کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو کتنی نعمتیں ہیں جن پہ رسے کرنا چاہیے تو ان میں سے پہلی کیا ہے علم پہلی کیا ہے علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے ہمارا درس کیا علم کی فضیلت تو پہلی وہ نعمت پہلی وہ خوبی جس پہ رسے کرنا چاہیے وہ کیا ہے علم اور دوسرے نمبر پہ وہ مال جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں دلیل کیا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ حسرات اسلام نے فرمایا لا حسد الا مالا فسلطاہ فسلطاہ فی الحق رج الن آتا اللہ حکمت کہ دو ہی چیزیں ہیں جن میں رشک کرنا چاہیے نمبر ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو حق پہ لگا رہا ہے اللہ کدا میں لگا رہا ہے دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی ہے دین کا علم دیا ہے وہ اس علم کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو یہ علم تقسیم کرتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے انہیں قرآن سکھاتا ہے انہیں عادی سکھاتا ہے تو یہ دو خوبیاں ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے آپ میں ان میں سے کون سی خوبی ہے آپ کے پاس علم ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں یا آپ کے پاس مال ہے جسے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں کیا چیز ہے تو رشک کریں اور یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک نہیں دونوں ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں آٹھویں نمبر پہ علم کی فضیلت کہتے ہیں کتاب کے مولف آٹھویں نمبر پہ علم کی فضیلت وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلات اسلام نے فرمایا میرے بھائی میں سادہ طریقے سے حدیث کا ترجمہ کروں گا اور آپ نے مجھے حدیث سمجھانی ہے میں اس کا ترجمہ کروں گا سمجھانی کس نے پھر یہ حدیث مجھے آپ, نہیں رضیان سے. آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے آپ کہتے ہیں بارش کی طرح ہے اساب اردن بارش برسی فکان منها طائفه طیبه اب کچھ زمین کا حصہ بڑا اچھا تھا زرخیز سا قابلت اسے پانی کو لیا قبول کیا پانی سے فائدہ اٹھایا فانبتت الكلا والعشب الكثير اس زمین نے گھاس پیدا کیا سبزہ پیدا کیا اور زمین کا کچھ ٹکڑا ایسا ہے جو سخت ہے امسكت الماء اس نے پانی کو لے لیا روک لیا لیکن قبول نہیں کیا اب پانی موجود ہے فلافا اللہ اللہ نے اس پانی کے ساتھ اس زمین کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دیا فشاری پانی چونکہ رکا ہوا ہے موجود ہے لوگ پی رہے ہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں وزارا لوگ وہاں سے پانی لے کر کھیتی کو بھی سلاب کر رہے ہیں تو فائدہ ہوا ہے اس زمین کا بھی اس بارش کا بھی ہو گیا جی فت اخرا ان <هِيَقِيَان> لما زمین کا ایک اور ٹکڑا ہے وہ چٹیل میدان ہے لا تم سکما ان وہ ایسا چٹیل میدان ہے کہ وہ پانی کو نکلنے بھی نہیں دیتا نہ وہ پانی پی وہ زمین کا ٹکڑا نہ پانی پی رہا ہے نہ پانی کو نکلنے دے رہا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی پتھر ہو یا پہاڑ ہو اور پہاڑ کون سا پتھریلا پہاڑ اب اس کے اوپر پانی روکے گا نہ رکے گا نہ وہ پہاڑ پانی پیے گا اب کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس, اس زمین کو ٹکڑے کو, کو بارش کے پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ فرماتے ہیں یہی مثال ہے اس آدمی کی جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علم لے کر آیا میں قرآن لے کر آیا میں حدیثے لے کر آیا اب لوگ تین طرح کے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں مجھ سے یہ علم آج صاحب لے رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دے رہے ہیں لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو علم لے رہے ہیں لیکن عمل عمل نہیں کر رہے لیکن لوگوں کو تو دے رہے ہیں نا لوگوں کو مسئلہ بیان کر دیتے ہیں خود عمل نہیں کر رہے اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو علم کی پرواہ نہیں کرتے علم لیتے ہی نہیں سرے سے اب نہ عمل کرتے ہیں نہ تبلیغ کرتے ہیں نہ دعوت دیتے ہیں اب لوگ زمین کی طرح ہوئے کہ نہیں ہوئے اور نبی السلام بارش کی طرح ہے بارش برس رہی ہے آپ کا علم موجود ہے لیکن ہم لوگ بد قسمت ہیں خوش رسیب ہے وہ جو علم والے ہیں جو علم لیتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں لوگوں کو بھی تقسیم کر رہے ہیں اور درمیانے درجے کے وہ لوگ ہیں جو علم لے رہے ہیں عمل تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دے رہے ہیں اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو بالکل قرآن کی پرواہ نہیں کرتے عادیز کی پرواہ نہیں کرتے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ علم سیکھنا اوروں کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے کئی لوگ ہیں نا ایسے وہ کہتے ہیں علم وہ جتنا مرضی آپ اسے سنا رہے ہیں سنا رہے انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام کسی اور کا ہمارا نہیں مولویوں کا کام ہے جبکہ نبی علی اسلام بارش کی طرح ہیں جو پوری امت کے لیے نویں نمبر پہ علم کی فضیلت آپ فرماتے ہیں طریق الجنہ علم جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا راستہ کون سا ہے علم حضرت ابو رحرا کی حدیث ہے کہ نبی علی اسلام نے فرمایا دیکھیں حضب رحرا کی حدیث آ گئی نا ص اللہ کے سل نے فرمایا و منسل کا تریقن علم تریقن جن جو کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے میں وہ علم تلاش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے حدیثیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نماز کتریکہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے توحید سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرمایا اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آپ صبح قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے ترجمہ سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہے آپ کا پڑوسی نہیں جاتا وہ کہتا ہے ٹائم بڑا کم ہوتا ہے آفس میں جانا ہوتا ہے اسکول میں جانا ہوتا ہے کالج میں جانا اب یہ آدمی جو درد کے لیے گیا قرآن سیکھنے کے لیے گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کیا یہ وہاں مسجد میں گیا دین سیکھتا رہا پھر اس نے کہا اشراق کی دو رختیں بھی پڑھ لینی چاہیے اب دو رختیں پڑھنے سے جنرل کا راستہ آسان ہوا کہ نہیں ہوا اور وہ جو درد سیکھنے کے لیے نہیں گیا اس کو نماز اشراک پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی پھر یہی آدمی زور سے پہلے سنتے بھی پڑے گا کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی ہے بڑی آسانی سے اس کا دل چاہے گا میں جلدی اٹھوں اذان ہوگی وز کروں سنتے پڑوں پھر زور کے بعد بھی سنتے پڑے گا لیکن جس کے لیے جنت کی راہ آسان نہیں ہوگی وہ اذان سن کے پریشان ہو جائے گا بڑی مشکل سے چار رکھنے ادا کرے گا تو ایلم کی راہ پہ جب آپ نکلتے ہیں اللہ تعالی اس کی برکت سے کی ہیں جی دسویں فضیلت وہ بھائی بتائیں کون سی فضیلت جو سوئے ہوئے ہیں جی ابھی کون سی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں نمبر نہیں میں آپ سے نہیں پوچھا جو بھائی سوئے ہوئے ہیں ان سے پوچھا ہے ہاں جی دسویں فضیلت کیا ہے یہ حز امیر معاویہ کی حدیث میں آئی ہے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کیا مَن اللہ, بھی خیرن فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ تعالی اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں دین کا اسے عالم بنا دیتے ہیں اور کتاب کے مولب کہتے ہیں یہاں پہ لفظ آیا فقہ کا تو کتاب کے مولب کہتے ہیں یہاں فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے یہاں فقا سے امراد ہے دین کی ٹوٹل سمجھ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے اس میں تفسیر بھی شامل ہے اور اس میں وہ فکر بھی شامل ہے سب کچھ شامل ہے دین کا پورا علم شامل ہے اور کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں اگر یہی ایک حدیث ہوتی تو یہی کافی تھی اور کوئی حدیث نہ بھی ہوتی علم کی شان میں یہی ایک حدیث کافی تھی کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ تعالی کیا دیتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں گیارہویں نمبر پہ علم کی فضیلت کتاب کے مولب کہتے ہیں علم روشنی ہے علم کیا ہے میرے بھائیوں روشنی ہے بندہ اس سے روشنی حاصل کرتا ہے تو اسے اس پتہ چلتا ہے کہ میں نے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے میں نے لوگوں سے سلوک کیسے کرنا ہے بیگم سے میرا سلوک کیسے ہونا چاہیے اولاد سے کیسے ہونا چاہیے والدین سے کیسے ہونا چاہیے پڑوسیوں سے کیسے ہونا چاہیے یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے علم سے کتاب کے مولب کہتے ہیں بارہویں نمبر پہ علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم والا عالم دین چراغ ہے وہ کیا ہے یہ <تصفح> تدیب لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی عالم دین کیا جی صاحب چراغ ہے جس سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی کہتے ہیں آپ سب سے وہ قصہ مخفی نہیں ہوگا جس آدمی نے بنی اسرائیل میں سے 99 لوگ قتل کیے تھے وہ کس قوم سے تعلق رکھتا تھا <سلام> کتنے قتل کیے تھے 99 <سلام> کتاب کے مولف کہتے ہیں أَهْلِ <الْأَرْضِي> اس نے کسی سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے سوال کیا تھا سب سے بڑا اچھا <سلام> جواب کیا آیا فد اللہ آبدین اس کو جس کے بارے میں بتایا گیا وہ عبادت گزار تھا یعنی کہ عالم دین نہیں تھا میرے بھائی دھیان سے ہر داڑی والا عالم دین نہیں ہوتا عبادت گزار بڑے ہیں نفل پڑھنے والے بڑے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر داڑی والا عالم دین بھی ہو اور عالم دین بھی کون سا قرآن و حدیث کا علم علم والے بھی بڑے ہیں کوئی کہانیاں سنا رہا ہوگا کوشیر سنا رہا ہوگا کوئی پیروں کی کہوتے سنا رہا ہوگا کوئی چلے سنا رہا ہوگا کوئی خواب سنا رہا ہوگا یہ علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا علم اب اس آدمی نے سوال کیا, کیا تھا مجھے کون بتایا جائے کا سب سے بڑا علم جو بتایا گیا وہ, وہ کون تھا عبادت کرنے والا اب یہ, یہ سمجھ کے کہ عالم دین اس کے پاس آ گیا اسے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں کتنے اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے لیے کچھ توبہ کا دروازہ ہے کوئی راستہ ہے توبہ کا اب وہ تھا عبادت کرنے والا عالم دین تو تھا نہیں اس نے ننان میں قتل کا سن کر کہا تیرے لیے توبہ کیسے تو اس نے اس کو بھی دیکھا علم نہ ہو تو یہ نقصان ہوتا ہے قتل ہو گیا نا کس وجہ سے قتل ہو گیا کہ علم نہیں تھا عبادت جو علم کے بغیر ہو یہ نقصان ہوتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے روزے رکھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے حج کر رہا ہے طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے اچھا جی اب وہ آدمی جو تھا اس نے سو پورے کر لیے اس کے بعد پھر اس نے پوچھا بھائی مجھے کوئی عالمی دین بتاؤ تو اس کو اس دفعہ عالم دین ہی بتایا گیا عالمی دین کے پاس آیا اسے بتایا میں سو قتل کر چکا ہوں اور اب پشیمان ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا بھائی تیرے اور رب کے درمیان کون حل ہو سکتا ہے توبہ کرنا چاہتے کون رکاوٹ بن سکتا ہے جاؤ توبہ کرلو اللہ سے معافی مانگ لو لیکن لیکن سنیے میرے بھائی سنیے دھیان سے لیکن لیکن اپنا شہر چھوڑ دو اپنا محلہ چھوڑ دو اپنا گاؤں چھوڑ دو تمہارے گاؤں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں فلاں شہر میں چلے جاؤ وہاں پہ رہنے والے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے زندگی گزارو تو کہاں رہنا چاہیے یورپ میں اب بتائیے ایمانداری سے اپنی اولاد کو یورپ بھیجنے والوں پندرہ سال کا بچہ جسے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اسلام کی عرف بے کا نہیں پتا آپ اسے کافروں کے والے کر دیتے ہیں صورتحال یہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جو پچاس سال کے باپ ہیں آپ کو وہاں پہ بھیجا جائے تو آپ بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ پندرہ سولہ سال کے معصوم بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ جس کے سامنے صبح و شام قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نبی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور وہ ان باتوں کو پہلے دن وہ پریشان ہوتا ہے دو دن پریشان ہوتا ہے آسا آسا قبول کرنا شروع کر دیتا ہے آپ نے چند ڈاولوں کی خاطر اپنی اولاد کے دین کو خطرے میں ڈال دیا یہاں پہ توبہ کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا محلہ کیونکہ وہاں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں اب یہ آدمی نکل کھڑا ہوا سچی توبہ اسے کہتی ہیں ہماری توبہ کیا ہوتی ہے مول صاحب سے کہتے ہیں کہ مجھے گناہ بڑے ہوتے ہیں کچھ بتائیں اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں گناہ چھوڑ دی بس پوچھ رہی آپ گنا پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے نہ ماحول تبدیل کرتا ہے نہ دوستوں کو تبدیل کرتا ہے کہتا جی میں نے سگریٹ سے توبہ کی تھی شراب سے توبہ کی تھی بدکاری سے توبہ کی تھی پر پھر شیطان مجھے سراسے پہ لگا دیتا ہے کیوں کیونکہ ت نے دوست نہیں چھوڑے وہی بدکار تیرے دوست ہیں وہی شرابی تیرے دوست ہیں وہی بے نماز تیرے دوست ہیں توحبہ کس بات کی فرمایا یہ آدمی اب اپنا گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہے ادھر راستے میں موت آ گئی راستے میں موت آ گئی اب جناب والا آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ روح قبض کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے وہ فرشتہ جس کو ہم کہتے ہیں موت کا فرشتہ اور کچھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے مددگار فرشتے معامل فرشتے جب یہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو یہ جو معاون فرشتے ہیں مددگار فرشتے وہ اس سے روح فوری طور پہ لے اب وہ جو معامل فرشتے ہوتے ہیں وہ اگر روح اچھی ہو تو فرشتے جو آتے ہیں بڑی اچھی حالت میں آتے ہیں جنت کا کفل لے کر آتے ہیں کس کے لیے جسم کے لیے نہیں روح کو قبض کرنے کے لیے کون سا کفل لے کر آتے ہیں جنت کا خوشبودار اور نورانی چیروں والے ہوتے ہیں اور اگر روح ہو بد انسان ہو برا تو پھر فرشتے وہ آتے ہیں جو سیاہ رنگ کے ڈرونے اور جو کفل لے کر آتے ہیں جہنم کا تو اب جب اس آدمی کی روح قبض ہوئی تو اب دونوں دونوں پارٹیاں پہنچ گئے فرشتوں کی رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے وہ کہنے لگے کہ ہمارے والے کرو کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی تو توبہ کے لیے جا رہا تھا لیکن نیت اچھی تھی اور نیت کے مطابق عمل بھی کیا تھا صرف نیت اچھی نہیں تھی عمل بھی کیا تھا اپنا گاؤں چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا چھوڑا تھا اس لیے ان کے درمیان کسی اور نے آ کر فیصلہ کیا کہ ایسا کرو جوڑوں نہیں جس گاؤں سے یہ آ رہا تھا وہاں سے لے کر جہاں اس کی روح قبض ہوئی ہے فاصلہ ماپ لو اور یہاں سے لے کر جہاں جا رہا تھا وہ بھی فاصلہ ماپ لو دیکھو کس گاؤں کے قریب تھا اگر اس گاؤں کے قریب ہے جدھر جا رہا ہے تو پھر رحمت کے فیصلہ اس کی روح لے کر جائیں گے اور اگر اس گاؤں کے قریب ہے سے آ رہا ہے پھر آزاد کے فری اس کی روح کو لے کر جائیں گے اب اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی اللہ نے اس گاؤں سے کہا جدھر جا رہا تھا اس کے قریب ہو جا اور اس گاؤں کو کہا جدھر سے آ رہا تھا تو دور ہو جا فاصلہ ماپا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ رحمت کے فریج اس کی روح کو قبض کریں گے برال کہنا کیا چاہتا ہوں علم کی اس میں شان کیا ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والا تھا لیکن علم کی دولت نہیں تھی وہ خود ہی اس کو بھی مروانے لگا تھا خود بھی مر گیا اس کو بھی مروانے لگا تھا وہ تو اس نے پھر ہمت کی پھر دوبارہ سوال کیا کون عالمی دین ہے تو اللہ کا فضل ہوا تو بچ گیا اس لیے علم میرے بھائیو علم علم عمل سے پہلے ہے عمل آپ کس پہ کریں گے بولیے علم ہوگا تو عمل کریں گے نا اور آخری فضیلت میرے بھائیو علم کی جو کتاب کے مولف نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی اہل علم کو شان دیتا ہے دنیا میں بھی آخت میں بھی اور آخرت میں شان ملے گی اس علم کے مطابق جو علم آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور جس پہ آپ نے عمل کیا کون سا علم شان دے گا جس علم پہ آپ نے عمل کیا اور جو علم آپ نے لوگوں کو بھی دیا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے آپ کی محنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعین اوتم اللہ تعالیٰ شان دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جو جن کے پاس علم ہے اللہ انہیں درجات دے گا شان دے گا مرتبہ دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق نیاد فرمائے کیوں جی علم آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کیا بابا جی ہو گئے نہیں حاصل کر سکتے صحابہ کلام نے جب علم حاصل کیا کتنی سال عمر تھی چار سال کے پانچ سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال, سال, سال اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں علم حاصل کریں سلفاتہ کا ترجمہ سیکھیں ایت الکرسی کا ترجمہ سیکھیں بخاری شیف کا ترجمہ پڑھیں مسلم شیف کا ترجمہ پڑھیں نبی علیہ علیم کی حدیث ڈائریکٹ پڑھیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق نایت فرمائے اور دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو اس راستے پہ لگائیں اپنے بیٹے کو حافظ سے قرآن بنائے دین کا عالم بنائیں اپنے پوتے کو آپ سے قرآن دین کا عالم بنائیں اپنی بیٹی کو دین کے عالمہ بنائیں اللہ رب العزت ہم سب کو توجہ فرمائے